برحمن الحمۃ اللہ, الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علی محمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود تمام برآمان باقی تمام صحیح وبادہ اور باقی تمام سامعین کو صلی سلام السّلام وبات ہمارے سلسلہ درس جو ہے کتاب دعوت شریف دعوت صحیح البادشاہ میں سے درس نمبر 20 ہے اور 20 ابلک تین ہے کہ چونکہ دعا غسل کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی اہمیت کی وجہ سے اس کے اندر جو معنی ہے اور مطالب ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اس وجہ سے میں تھوڑا دعا کو تھوڑا سا توضیح دے رہا ہوں یہ اس دعا کے بارے میں تیسرا درس ہے چونکہ آپ لوگوں کو بتایا کہ اس دعا میں پانچ نکات اللہ تعالیٰ سے منگا گیا کہ اے اللہ میرے دل کو پاک کھینچے میرے عمل کو پاک کھینچا دوسرا نکتہ اور تیسرا نوطہ جو ہے اپنے پاس اللہ تو خود تمام خیرات کے ساتھ چشمہ ہے لہذا اپنے تار پاس سے ہمیں خیرات عطا کریں خیر عطا کریں اور جو تیسرا چوتھا نوطہ جو اللہ تعالیٰ سے چونکہ اللہ نے فرمایا میں وابین سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے توابین میں سے قرار دے توبہ گزاروں میں سے قرار دے ہاں اور بار بار اللہ طرف رجوع کرنے والوں میں سے قرار دے پانچواں نوطہ جو ہے اللہ تعالی نے چنک قرآن نے فرمایا متحرین میں پاک شاب رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تعالی سے ہم بھی یہی دعا کرتے اللہ میں پاک صاحب رہنے والوں میں سے کرا دے تو ان میں سے پہلا پہ پہلا جو اہم ترین دعا اللہ متحر قرب اے اللہ میرے دل کو پاک کیجئے ہاں جی تو اس نقطے کے حوالے سے طاہر قلب یعنی طالت کے معنی پاک ہی کے معنی میں ایک تحالت کے کل ہم نے آپ کو چار قصبے میرے کبیر کے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا تو یہاں مراد جو ہے جب تحالت ایک تحالت ظاہری ہے وہ جو غسل کے ذریعے سے دعی پاک کرنا اور غصبی چیزوں سے خود کو پاک کرنا ایک ایک تحالت حقیقی اور باطنی ہاں جی تو یہاں جو معوی ہے یہاں تہرت حرتیں معنوی کیوں کہ انسان اپنے دل کو ساون سے تو نہیں دو سکتے ہاں جی تو دل کو پاک رہنا ہے کن چیزوں سے توبہ طاقت سے دل کو آلودہ ہونے سے پاک رہنا تو انسان کے دل جو ہے ہاں جی یہی دل ہے سب خوش ہے ہاں جی دل جو ہے اس کے تمام خیرات کے سات میں بھی یہی تمام برائیوں کا سات میں بھی ہے ہاں جی یہ جو اس لیے جو ہے اس کے بارے میں تحر کے بارے میں قلبی کے بارے میں تھوڑا توضیح اور قرآن کی روشنی میں دے رہا ہوں ہاں اول جو ہے قلب کے معنی جو ہے یہاں علماء نے بیان فرمایا ہے قلب کا لغت میں معنی جو ہے طلب تبدیلی ہاں جی عقش کے کی؟ دل دماغ عقل باطن یہ تارے معنی کیا ہے دل دل کو بھی قلب بولتے ہیں دماغ کو بھی قلب بولتے ہیں عقیل کو بھی باطین بولتے ہیں قلب بولتے ہیں انسان کے باطن کو باطین باطنی چیزوں کو بھی قلب کہا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تحرق قلبی میں یہاں پر جو ہے اے اللہ میرے دل کو پاک کیجیے ادھر قلب سے مراد جو ہے اس قلب کی جمع پلو ہے یہاں جو ہے دعا کے اندر قلب سے ملاد ہے ان معنی میں سے دل دماغ عقیل اور یہ جو ہے باطن یہ مراد ہے اور باطن سب مراد لے سکتے ہیں اس باغ کے اندر ہاں جی کیونکہ یہ سب جو ہے جن معنی میں سے جو بھی لے لیں یہ سب انسان کے قوئی فکریہ سے مربوط ہیں دل بھی دماغی عقل بھی ہاں جی باطن انسان کے قوئی فکریہ سے مربوط ہیں قوے فکریہ کے پاک ہونے سے یعنی انسان جو اللہ میرے دل کو پاک کرے یعنی میرے دماغ کو پاک کرے میرے دل کو پاک کرے میرے عقل کو پاک کرے میرے, میرے باتین کو پاک کرے تو اس لیے سب چیزیں انسان کی عقوی فکریہ سے ملبوط ہیں اور جو ہے تو اقوع فکریہ کے پاک ہونے سے نیات پاک اور عمل خلوص سے انجام پاتی ہے انسان کی جو قوئی فکریہ صحیح ہو اس کا فکر صحیح ہو سوچ صحیح ہو اس کے نعاد صحیح ہو تو انسان جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ خلوص سے انجام پاتے اور قبولیت عمل کے لیے جو ہے یہی سب سے ضروری اور اہم ہے انسان جو عمل کرتے ہیں وہ خلوص سے انجام دیا جائے وہ پاکیزہ نیت کے ساتھ انجام دیا جائے ہاں جی اگر کی نیت صحیح نہ ہو تو نماز بھی جو ہے ریا ریا, ریا میں چلا جاتی ہے ہاں حش جیسا عظیم عمل بھی ریا میں چلا جاتا ہے شہرت کے شکار ہو جاتا ہے ہاں جی اور عجب کا شکار ہو جاتے ہیں بڑے سے بڑے اعمال جو ہیں لاکھوں کروڑوں میں سلقہ دیتے ہیں ریاض کا شکار ہو جاتا ہے ہاں جی عجب اور شہرت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں ہاں جی لہٰذا جو ہے دل کا پاک ہونا دماغ کا پاک ہونا اکیل و سوچ کا پاک ہونا یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اگر اندر پاک ہے دل پاک ہے تو سوچیں صحیح ہوگا دل ناپاک ہے تو سوچیں منفی ہوگا دل پاک ہے وہاں غلط چیزیں جو ہیں ہمیں نہیں پرورش نہیں پائیں گے اچھی چیزیں پرورش پائیں گے تو آزاد تو دل کے تابع ہیں آزاد تو دل و دماغ کے تابے عقل کتابیں تو عقل شعور جو ہے انسان کے دل و دماغ جب صحیح چلے گا صحیح سوچے گا اچھا سوچے گا پاک چیزیں سوچے گا نیک چیزیں سوچے گا ہاں جی اس میں نیک چیزیں ہوں گی جب وہ پاک ہوگا تو اس کے اندر ساری نیکے آ جائیں گے ہاں تو توقینا اعضا و جوارے انہیں نیک کاموں کو انجام دیں گے جو دل اس کو حکم کرتا ہے تو اندر یہ اچھائیاں ہیں پاکیزگی ہیں تو اس سے جو ہیں احکام بھی پاکیزہ حکم شادر ہوگا نیک حکم شادر ہوگا اچھے احکام شادر ہوں گے اس لیے بولتے ہیں اللّہ اے اللہ میرے دل کو پاکی قرآن پاکی روشنی میں ازن کر میں نے سرسری نگاہ ڈالا ہے تفصیل میں نہیں گیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنی زیادہ فرصت تو نہیں ہے قرآن پاک جائیں اللہ جو دعا ہمارے بزگان اے اللہ ہمارے دل کو پاک کرے تو کیا دل میں مختلف دل میں دل کی کیا کیا حالتیں ہیں قرآن کی روشنی میں تو قلب کے جو ہے مثبت اور منفی دونوں اقسام اور حالات ہیں قلب کے انسانی دل اور دل دماغ کے مختلف مثبت جو احوال بھی ہیں حالتیں ہیں اور منفی حالتیں ہیں اس کے مثبت اقسام میں دل کے منفی اقسام بھی دل کے تو منفی اعسام میں سے ایک جو ہے قرآن نے فرمایا ایک خوش لوگوں کے دل کو جو ہے قلب زنگ آلود کہا ہے خوش لوگوں کے دل جو زنگ آلود دن ہے دل ہے جیسے قرآن نے فرمایا قل بل رانا اللہ قلبی ماں کان سکون وہ کفار و منعقین جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے بارے میں ایک جو شائدہ ہوتا جن کے دلوں میں جو ہے ایمان نہیں ہے فرمائے جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ جو کیوں نہیں لاتے ہیں اس وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکا ہے ہاں ان کے دل جو ہے زنگ پڑ چکا ہے خیا ہو سکتا ہے ہاں کس وجہ سے ماقانوی یکساں ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے اس شہر متفقین آئے نمبر چودہ میں اللہ فرماتی یہ لوگ جو ایمان نہیں لگتے ہیں وہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اس پر زنگ پڑ چکا ہے لہٰذا وہ کسی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں رہا اور ایک اور کال کی دوسری قسم قلب مریض و بیمار بیمار دل دل بیمار ہاں جی اللہ فرماتے ہیں الزین فلوب مرد الحضت ہاں جزاتت تم رشت علاج سے رشت بولو جو ہے جن کے دل میں ہاں جے بیماریاں ہیں تو اللہ نے ان کے ناپاکی پہ اور اضافہ کر دیا دل مریض اس کو اللہ نے کہا کہ کے دل ناپاک سے تعبیر کیا ہے دل مریض جو ہی منافقین کے دل کو اللہ نے قلب مریض سے تعبیر کیا بیمار دل ہاں جی نگی کہ واقعی جو مادی طور پر جس میں ظاہر طور پر بیمار نہیں ہے اندر کچرے پک رہے ہیں ہاں جی منافقت رہے ہیں اندر جو ہے سارے مکے ہیلے دو ہیں ہاں جی سوائے ایک قف کے خوش وہاں پر نہیں ہے تو ایسے دلوں کا اللہ نے قلب بے مریض کہا ہے بیمار دل ہاں اور قلب ناپاک ناپاک دل بھی ہے تیسری قسم جو ہے قلوِ ناپاک ناپاک دل. کچھ لوگوں کے دل ناپاک ہے چنانچہ اللہ قرآن فرماتے ہیں سورہ سرحِ نشاد اعظم اکالیس میں علاق الزین یہ وہ لوگ ہیں تہار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہے نہیں فرمایا ان کے دل اس سے قابل نہیں اس کو پاک کیا جائے ان کے دل جو ہے ناپاک لوگ ہیں لہذا اللہ نے ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیا تو قلب ناپاک ہیں کلو کے دل ہی ناپاک ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور چوتھی قسم قلب غلیث و سخت،, سخت دل ہے غلیث ہے غصے سے بھرا ہوا ہے ہاں جی اور کسی پر اس میں ذلح برابر رحم نہیں ہے شفقت نہیں ہے مہربانی نہیں ہے سوائے غم و غصے کے کچھ بھی نہیں ہے قلب غلیظ سخت دل اللہ پیغمبر سے فرماتے ہیں ہاں جی سر عمران عید نمبر ایک او او میں کہ فلاح و کن تغذ فلوکن تغلیز القلب لحض مل میرا ابھی بھی اللہ کا آپ کے اوپر رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ اعصاب آپ کے ارد گرد سے بگھر جاتے تو قلب دل سخت دل تو کچھ لوگ جو اللہ کے پیارے نبی کا نرم دل ہونے کا اللہ نے مدہ فرمایا فرمایا اگر سخت دل ہوتے غلیظ القلب ہوتے تو پھر لوگ آپ کے اطراف سے بکھر جاتے ہیں یقیناً سخت دل والوں کو کوئی نہیں چاہتا تو ایک کھل ہو کے دل جو سخت قلب غلیظ ہیں قلب ہے ہاں کچھ جو ہے کچھ کے دل جو ہے قلب متغبر متکبر و جبار ہیں ہاں جی, اس دل میں تکبر کے سوا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سوا خوش بھی نہیں ہو اس کے اندر تواز خضو خوشو و خوش و نامی کچھ بھی نہیں ہے اللہ فرمتِ کزاد اللہ دل اللہ کل قلم متقبر جمبار اللہ تعالیٰ موہ لگا دیتا ہے اسی طرح ہر اس دل پر جو متکبر ہیں اور جبر اور ظلم و ختم کرنے والی ہاں جی یہ سورہ غافر نظم پچیس میں ہے جو قلب متکبر کلوں کے دل میں تکبر اور غرور کے سوا کچھ نہیں ہے ہاں جی تیسرا کلب عاصم گناہ گار دل گناہ کے سوا کوئی سوچتا نہیں ہے فصق و حجو کے سوا کوئی سوچتا نہیں ہے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے سوا کچھ سوچتا نہیں شب و روز گناہوں کے ارد جو ہے سوچتے ہیں اور انہیں کے انہیں مصروف رہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہیں وہ اللہ تک تو مشادہ تعوم تم آفن و آسم تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ جو شاید گواہی کو چھپے گا تو اس کا دل گناہ گار دل ہے وہ قلب ہے سرح بقر عید نمبر دو بیاسی میں ہے تو کچھ لوگوں کے دل کلب عاصم ہے گناہ گار دل کچھ لوگوں کے عائد نمبر اور یہ قلب کے جو ہے ساتھ، قسم قلب غلاو شدہ وہ دل جس پر اللہ نے اس کے اوپر خود ماحول ہے اسے پر کیا پردہ ڈال دیا ہے ہاں شبتوں سے دل پر پردہ آ نقاب آ گیا گلاب شدہ یہ کفار منافقین خود کہتے ہیں وقال و قلوب منافقین کفار کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو پردے آ چکے ہیں اللہ حرمۃ نے پردینیاں بلان اللہ بفرم حقلی علم بلکہ اللہ, اللہ, اللہ رمتِ پردے نہیں بلکہ اللہ نے بلانت بھیجوں گی کفر کی وجہ سے لہذا یہ ایمان نہیں لاتے یسر بکرائے مراٹھا سے تو کل لوگوں کے دل غلا شدہ دل لے اس کے لئے پردے آ چکے ہیں کل مدبو قسم ہاں جی اللہ خوش خوشگوار کہتے ہیں قلووم نغل قلوم ان کے یہ بات ہمارے دلوں پہ پردہ ہے محمد لعظ تمہاری کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں آپ اور ہمارے دش میں ہمارے دلوں پہ پردہ ہے اللہ فرماتین بل طوا اللہ علیہ بکفر ان کے مسلسل کفر اختیار کا رہ نظا اللہ نے ان کے دل پر ماحول لگا دیا قل و مطبوط لگا دیا اب وہ ہدایت نہیں پا پائیں گے اور دس نو یا قل و ہاں جی قلب نام ہے کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کو قلب نفام بھی ہوتے ہیں جیسے قرآن فرماتے اللہ قلعوں ان کے لیے دل تو ہے لافقاؤں میں بھی یا خوش بھی نہیں سمجھتے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں کسی حقیقت کو درخت کرنے کے لیے سمجھنے کے تیار نہیں و لمع ان کے آنکھیں تو ہے لاسروا دیکھتے نہیں ہیں لم آذان الکان تو ہے لاسماون وحاف سنتے نہیں و لائے کل انضلصویلا اللہ رحمۃ یہ تو جانور ہے اس سے بھی بدتر ہے اس بھی زیادہ گمراہتا ہے یہ سر آرآب آئ نمبر ایک سو ایک سو ایک تو یہ ہے کل بنافہ کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں اللہ نے دل دیا ہوا ہے نہیں کوئی چیز سمجھنے کے لیے دسواں قلب مہر شدہ وہ دن جن پر اللہ نے مہر ڈال دیا ہاں اب ان کے لیے ہدایت ممکن نہیں ہے ہاں چنانچہ اچنا نے ختم اللہ علیہ قلوبی والا سمی والا صارم و شعبہ اللہ نے مہر ڈالے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں ہاں جی سورے بغرا کے پہلے رقو میں پہلے دوسرے رقو کے اندر ہیں تو حضرت نگرامی حد پر دیکھو قلب مہر شدہ مہر شدہ دن اب ہدایت نہیں پا پائیں گے گیارہواں جو دل لہرماتے ہیں کسی قساوت سے بھرپور دل ہاں جی سب مقصت کوماتے ہیں سر بکرم سم مقصد کو لوگ فا یہ کل حجار دا وشد و پھر تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت ہو گیا ہاں تو خوش دل جو ہے سخت دل ہے اور قلب بارواں جہاں قلب میں یہ مردہ دل مردہ دل اس میں کوئی احساس نہیں ہر قسم کے کوئی ادھر تکلیف میں پریشانیوں سے کوئی احساس نہیں کسی کو کوئی رو رہا. کوئی احساس نہیں کوئی تکلیف میں کوئی حصہ نہیں کوئی بیمار ہے کوئی نہ ماں باپ بھی قربی رشتے بھی اولاد بھی تکلیف میں نظر آتے ہیں اس سے ٹس سے مست نہیں ہوتے ہاں جی بس اپنی ہی من بھات کی پش گھومتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں ذرا برابر نہیں سوچتا تو یہ مردہ دل ہے ہاں جی جس کے اندر ساتھ ساتھ ختم ہو چکا ہے تو حضین گرامی انسان کے دل کے یہ سارے منفی حالتیں ہیں تو یہ من خدا نہ ہنستا دل بھی اگر آپ کا دل جو ہے ہاں جی بیمار دل ہو گیا آپ کا دل ہاں جی آپ کا دل مریض دل ہو گیا آپ کا دل جو ہے قلب ناپاک ہوا آپ کا دل سے سخت دل ہو گیا آپ متکبر دل کا مالک ہو گیا آپ گناہ گار دل آپ کا دل قلب عاصم ہوا آپ کے دل پہ غلاف آ گیا آپ کے دل پر مہر لگ گیا اور آپ کے دل جو ہے قلب نقاب کی جگہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہونے والے دل بن گئے آپ کے دل اگر مہر شدہ دل بن گیا آپ کا دل قصع ہو گیا سخت ہو گیا قلب مئی تو مردہ دل ہو گیا تو پھر انسان جو ہے پھر تو اس انسان سے زیادہ بات بخ کو ہی نہیں زمین ان کے اندر ہاں جی پھر تو چونکہ انسان کے دل ہے اس کے دل کے اندر سوچ ہے عقل فکر ہے یہ سارے دل اور دماغ اسی کے مرکز ہے یہ اگر ان تمام برے اوشاف سے متأثر ہو گیا خدا نہ ہنستاں تو اس انسان سے زیادہ بدبخت اس سے زیادہ برا اس سے زیادہ برے کام کسی سے سادے نہیں ہوتے اس لیے ہمارے بزرگان نے دعا کیا کہ اللہ اے اللہ میرے دل کو پاک کرے کس چیز سے شقاوت سے ان بیماریوں سے دل کی بیماریوں سے دل سخت ہونے سے دل کے اندر تکبر اور تجبر آنے سے دل گناہ گار ہونے سے دل کے اوپر پردے آنے سے دل کے اوپر الم اللہ کے مہر لگ جانے سے دل سخت ہونے سے دل مردہ ہونے سے اے اللہ میرے دل کو ان تمام بے معنوی بیماریوں سے میرے دل کو پاک کیجیے ہاں جی توزان گرامی دل پاک ہوگا تو اندر سے اچھے کاموں کا حکم ہوگا دل پاک ہوگا تو آپ کو نیکی کا حکم کریں گے اور آپ کے عزا و جواری اس نیکی کی طرف چلے جائے گا تو آپ سے آپ ایک نیک صالح انسان بن جائیں گے دل نا پاک ہوگا اندر سے چوری کو حکم کرے گا ظلم کا حکم کرے گا ڈاکہ کا حکم کرے گا مار پیٹ کا حکم کرے گا شرب نویشی کا حکم کرے گا سوکھ کا حکم کرے گا مسلمانوں کو انسانوں کو تکلیف کا حکم کرے گا ہر طرح سے اس سے برائی کے علاوہ خوش بھی وہاں سے صادر نہیں ہوگا حکم تو آزا و جوارے اسی کی طرف چلا جائے گا اور ایک معاشرے میں آپ ایک فد نگر فاسق و بھاجری انسان کے عصد سے معاشرے میں قدم رکھیں گے اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللّہ محمد قلبی اے اللہ میرے دل کو پاک کیجیے انہیں کل کلم شدمی آج سے اس دس کو ختم کرنا تو پرو دگار عالم پروہ ہم سب تیرے درگاہ میں دس بھی دعائیں کہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما کہ اللّہ من توحر قلو اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کریں تمام مانوں کے دلوں کا پاک ہے ہمارے دلوں میں صرف اچھائی کے سوا کوئی برائی اس کے اندر جو ہے پرورش پانے نہ دے آمین یا رب اللہ